ان امریکیوں نے صلیبیوں نے سہیونیوں نے بھی مسلمانوں کو قتل کرنے اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے کے لیے مختلف قسم کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں کبھی کبھی انہیں کامیابی ہو جاتی ہے اور اکثر ناکامی بھی ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجاہدین اس وقت موجود ہیں اللہ کی خاطر اپنی جانوں کو فدا کرنے والے لوگ موجود ہیں ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام ابن الحفی رحمہ اللہ تعالی روتے ہوئے اور معتم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اپنی اس کتاب میں کہ مسلمانوں کی حفاظت کرنے والا مسلمانوں کی نگہبانی کرنے والا مسلمانوں کی پاسبانی کرنے والا کوئی باقی نہیں بچا تھا میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں ان مجاہدین ان طالبان اور اللہ کی راہ میں اپنے سروں کو کٹوانے والے اشتادیوں اور فدائیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جو کہ اس زمانے کے چنگیزیوں یعنی امریکیوں چینیوں اور اسرائیلیوں کے خلاف ایک آہنی لوہے کی دیوار بنے ہوئے ہیں اور ان کی ہر قسم کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرتے ہوئے پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں اللہ جل جلالہ ہمارے مجاہدین طالبان فدائی اور شادیوں پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے مسلمانوں کو ان سے محبت کرنے اور بدگمانی سے دور رہنے کی توفیق فرمائے میرے بھائیوں اس کے بعد یہ چنگیزی جو ہے نیشا پور کی طرف گئے وہاں پر بھی انہوں نے وہی کچھ کیا جو کہ مرو والوں کے ساتھ کیا تھا پھر توس کی طرف گئے آج کل یہ علاقہ ایران میں ہے وہاں علی ابن موسا اور ہارون رشید رحیم اللہ کے مزاروں کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر حیرات کی طرف گئے جو کہ آج کل افغانستان کا ایک صوبہ ہے یہاں انہوں نے لوگوں کا قتل عام کیا اور پھر وہاں اپنا ایک نائب مقرر کر کے وہ چلتے بنے ثم ساروا غزن جلال بن رحمه جتنی بھی طاقت و دشمن کی آخر کوئی نہ کوئی اس کے لیے عذاب تو بن ہی جاتا ہے نا مختلف علاقوں میں انسانوں اور مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہوئے غزنی کی طرف آئے وہاں خار شاہ کے بیٹے شیر خارم شاہ بلکہ شیر اسلام ان کو کہیے جلال الدین رحمہ اللہ تعالی ان کے منتظر تھے انہوں نے غزنی کے علاقے میں ان ان کے خلاف ایسی جنگ لڑی کہ ان کو دن میں تارے نظر آنے لگے پھر یہ باگ کر ہرات کی طرف گئے ہرات والوں کو جب پتا چلا کہ چنگیزی شکست کھا کر مغلوب ہو کر اس طرف باغے آ رہے ہیں تو انہوں نے بھی ہمت کرتے ہوئے اسلحہ اٹھایا لیکن ان کی طاقت چونکہ منظم نہیں تھی اور کوئی مناسب قائد ان کے پاس نہیں تھا اس لیے ان کی یہ کوششیں اتنی کامیاب نہیں ہوئی نتیجن چنگیزیوں نے ہیراتیوں کا بھی قتل عام کیا پھر ایک لشکر چنگیز خان نے خارعظم کی طرف بھیجا انہوں نے خار کا محاصرہ کیا لوگوں کا قتل عام کیا عصمتوں اور عفتوں کے ساتھ انہوں نے کھیل کھیلا اور جو ڈیم دریائے آمو کے پانی کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا اور اس پر پل بھی قائم تھا اسے انہوں نے تباہ کر دیا جس کے نتیجے میں خارزم نامی شہر پانی میں ڈوب گیا اور سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے پورے کے پورے شہر کو پانی میں ڈبو دینے کا یہ عمل جو کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا ایک عظیم شہر تھا شاید کہ اس طرح کا ظالمانہ اقدام اس بدماش چنگیز خان سے پہلے کسی نے شاید نہ کیا ہو چنگیز خان تالقان پر براجمان تھا اس کی فوج دوبارہ اس سے آ ملی انہوں نے دوبارہ غزنی کی طرف اپنے لشکر کو بھیجا غزنی میں جلال الدین خارزم شاہ رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ اس کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے جلال الدین رحمہ اللہ تعالی نے ان کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے ان کو زبردست تباہی سے دوچار کیا اور مسلمانوں کے قیدیوں کو بھی ان سے چھڑایا پھر جلال الدین رحمہ اللہ تعالی نے چنگیز خان کو خط لکھا کہ اگر تم اتنے ہی بہادر ہو تو میدان میں بنف سے نفیس میرے سامنے آؤ یہ ایک بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں چنگیز خان کے نام سے لوگ تھر تھراتے تھے لیکن جلال الدین خارظم شاہ رحمہ اللہ تعالی جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے بہت بہادر شیر تھے انہوں نے چنگیز خان کو بنف سے نفیس میدان میں آنے کے لیے للکارا چنگیز خان ہیرا پھیری کرتا رہا اور کبھی اس کو اور کبھی اس کو بھیجتا رہا لیکن جلال الدین رحمہ اللہ کے سامنے ان کی کوئی چال نہ چلی آخر چنگیز خان خود جلال الدین رحمہ اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا چنگیز خان جب مقابلے کے لیے آیا اس وقت جلال الدین رحمہ اللہ کے لشکر میں ایک تفری، انتشار اور اختلاف کا طوفان بپا تھا تاریخ میں لکھا ہے کہ چنگیز خان کے بیٹے جوجی خان کا جو گھوڑا تھا یہ مجاہدین کو غنیمت میں مل گیا تھا اب ظاہر سی بات ہے کہ ہوتا ہے کہ بڑے آدمی کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور اپنا نام چمکانے کے لیے بھی بعض لوگ کوشش کرتے ہیں سلطان جلال الدین خار شاہ رحمہ اللہ کے لشکر میں ایک گروپ کی دوسرے گروپ کے ساتھ اس گوڑے کے حصول کے لیے اختلافات شروع ہو گئے جس میں تھوڑی بہت خون ریزی بھی ہوئی ان تمام باتوں کے باوجود سلطان جلال الدین خوارزم شاہ رحمہ اللہ تین دن تک مسلسل چنگیزی لشکر کے ساتھ لڑتے رہے لیکن بات وہی ہے ولا تنازا فتح شیلو و طلح آپس میں لڑنے کے نتیجے میں شکست تو آتی ہی ہے مغلوبیت اس کا نتیجہ ہے سلطان جلال الدین خار شاہ کے جو لشکری تھے وہ آپس کے اختلاف اور انتشار کی وجہ سے مغلوب ہوئے اور ان کو چھوڑ کر باغ نکلے کہا جاتا ہے کہ وہ اختلاف کے نتیجے میں ننگرہار کی طرف گئے اور ننگرہار میں پھر آپس میں لڑتے بڑھتے ہوئے ختم ہو گئے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ جل جلال ہمیں ان حالات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اختلاف اور انتشار سے بچ کر دشمن کے خلاف ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاکستان کے مجاہدین نے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ جو دکھایا تو پوری دنیا کے مجاہدین جو ہیں خوش ہیں اور باقاعدہ ذاتی طور پر بہت سارے مجاہدین نے مجھ سے رابطہ کر کے مجھے مبارکباد دی کہ ہماری یہ مبارکباد جو ہے تحریک طالبان پاکستان کے عمرا اور چھوٹوں بڑوں کو پہنچا دیجئے اللہ کا شکر ہے کہ الحمد اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے پاکستان کے مجاہدین کو ایک بہترین نمونہ عمل بننے کی توفیق عطا فرمائی ہے میرے بھائیوں بہت سارے مجاہدین نے رابطہ کر کے ہمیں مبارکباد دی اور اس خوشخبری سے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اس لیے کہ اختلاف اور انتشار کا نتیجہ ہمیشہ مغلوبیت ہی ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مجاہدین کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑنے کی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کا شکر ہے کہ اب پورے پاکستان میں ہر جگہ بہترین انداز میں کارروائیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالی ہمارے اس اتحاد و اتفاق کو گوشت اور ناخن جیسے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اس طرح برقرار فرمائے اور ہمارے اس اتحاد و اتفاق میں برکت عطا فرمائے میرے بھائیوں میری بہنوں جلال الدین خارزم رحمہ اللہ تعالی چنگیز خان کے اس آخری حملے کی اپنے ساتھیوں کے درمیان اختلاف اور انتشار کی وجہ سے تاب نہ لا سکے چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پسپائی اختیار کی اور وہ دریائے سندھ کی طرف یعنی ہندوستان کے علاقے کی طرف نکل گئے اس وقت یہ ہندوستان کا علاقہ تھا اور تتاریوں نے غزنی کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا اس لیے کہ اس علاقے کی حفاظت کرنے والا نگہبان اور نگران سلطان جلال الدین خواہ اس علاقے سے جا چکے تھے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے امتحانات اور آزمائشیں ہیں کہ جب بھی مجاہدین کسی علاقے سے نکل جاتے ہیں وہاں تاوت اور ان کے ساتھیوں کو موقع مل جاتا ہے ظلم کرنے کا اور اپنی بدماشیاں مچانے کا اللہ سبحانہ ال تعالیٰ ہمیں مجاہدین کی قدر کرنے اور مجاہدین کی عزت کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اسلام اور مسلمان دونوں کے محافظ ہیں وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد ولا و ان لا سبحان الا انت کا شدء الیک والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ